بسم اللہ یوروح اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے ستی خل پک نفسی خل پم ج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 لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے اتم ام والا ہوں والا چبدل خبی سب ولا چلو ام والن کبھی رو یتیموں کے مال ان کو واپس دو اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ یہ بہت بڑا گنا ہے وہ انخت تم اللہ تو صرف من کشو ماب روم کشم پاب رکھ مسن وسول صوب فَإن خفتم ألّا ما ملكت أيمانكم ذلك ألّا اور اگر تم یقیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی بی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ کرینے ثواب ہے اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو ہوتی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 اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے نسوئی بون میں ترکل والی دانی و رب نس نسوئی برکل والی تھور مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو تھوڑا ہو یا بہت اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کروشل خلفیم خوف لینیم فلت چکو فلت الله پول صدی ر لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں تر وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے یو سی کم الحفی اول او سن سو نئی ناک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 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْن آباؤکم وَأَبَنَاؤکم لَا تَجُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا قیمت تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے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 تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بالحاظ نفع تم سے قریب تر ہے یہ حصے اللہ نے مقدر کر دیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مسلحتوں کا جاننے والا ہے وَلَكُم نصف مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُمْ نَسْثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَاذَةً اَوْ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ اَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ, واحد مِنْهُمَ السُّدُسِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُسِ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 اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے جبکہ وسیعت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے بشرطح کے وہ ضرور رساں نہ ہو یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ داناء و بینا اور نرم خو ہے۔ تین کا حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہی بڑی کامیابی ہے ومن ناراً خالداً فيها عذاب اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے ویلپیشت مست گر اونا فیل شہید امل موتی یت نل الموت او يجعل لهن تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہو ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے منكم ان اور تم میں سے جو اس فیل کا ارتقاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے انما التوبت على اللہ للذین يعملون السوء بجہالت ثم يتوبون ثم يتوبون من قریب فأولئیک يتوب اللہ علیہم حکیمت ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فیل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانہ ہے قَالَ ول سچت ملو نسل يَمُوتُونَ وَهُمْ کپ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے اوہلین امن یال چلی ہبو چل بھشن می ن شیو بالمعروف بل نو خری تم ہوں کا سکھ رہی کا سو شی او اجالو فی خو لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بند بیٹھو اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو ہاں اگر وہ کسی صریح بد کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی زَوْجٍ اتم پیوں پا پلت عروم ان مِنْهُ اط أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا نفن اور اگر تم ایک بیوی بی کی جگہ دوسری بیوی بی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خا تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صحیح ظلم کر کے واپس لوگے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَخضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ اہد لے چکی ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ پوتوں اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فیل ہے ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے ترمچال مہن تو کم وخل کن تو الأُخْتِ تول اہ تو کلچن کم اہت واٹاچی مہتونی سو فِي کم ور في حجوركم من نسائكم اکو دخلتم بهن تم لم تكونوا دخلتم بهن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 تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں بیٹیاں بہنیں پھوپیاں خالائیں بھتیجیاں بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زنوں ہو چکا ہو ورنا اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زنوں شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری سلب سے ہوں اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے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 فَمَا سْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَاتُوهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةً اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں یعنی محسنات البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے اس کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے بشرط کے حسارے نکاح میں ان کو محفوظ کرو نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو پھر جو اس زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو البتہ مہر کی قرار داد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے دربیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرچ نہیں اللہ علیم اور دانا ہے ولمی مست پولن سونا چل مکمی فمیم ملک ایم نم فمیم ملک ایم نیو پچیاتی میم با رن کبلی علی ادو رہ بل موفی مفنا مفنا چین و مسافی حاؤں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 اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں یعنی محسنات سے نکاح کر سکے اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ یعنی محسنات ہو کر رہیں آزاد شاوت رانی نہ چٹھی پھرے اور نہ چوری چھپے آشنائیہ کریں پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آجی سزا ہے جو خاندانی عورتوں یعنی محسنات کے لیے مقرر ہے یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے واللہ علیم حکیم اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلاح کرتے تھے وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی واللہ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ سن اللہ, اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے يا أيها الذين آمنوا لا بينكم بالباطل دینت کلو تكون کینکوں عن تراض منكم ولا تقتلوا چک اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے نوی جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے ان نكفر عنكم نكفر عنكم مدخلاً كريماً اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے وَلَا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 ولی ملکلین انہ ک نال کل شہید اور ہم نے ہر اس ترکے کے حق دار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑے اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے پشپ ہاتھ ہی و تھی لون سوجھائی ویل نجری فَإِن فلا ان اپ کمتلا مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کے اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کے مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں پس جو سولے عورتیں ہیں وہ اتاد شیار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو پھر اگر وہ تمہاری متیع ہو جائیں تو خامخا ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِطَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا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 وَاْعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْـًٔا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصّٰحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور پڑوسی رشتہ دار سے اجنبی ہمسائے سے پہلو کے ساتھی اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے الَّذین يبخلون مہین اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے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 اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روزے آخر پر سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی او مو بہلا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 اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا عجر اتا فرماتا ہے جتنا کل شہید جتنا بھی شَهِيدًا پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے رسول لو تسوا بهم الارض لو تسوا بهم الارض ولا حدیثاً اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی فرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاچ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلو وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جَاءَ أَحَدٌ اہد مِنَ اوج اہد من أو لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ ج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 بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے نصیبا من و ان تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددکاری کے لیے اللہ بھی کافی ہے مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاءٌ عَلَى لَن يَنبَأَ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ سمی نورن خم ولا کلان ہوں وا کلان ہوں واحب فلا کفرین الا مل جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا نا و اور اسما غیر مسمعین اور رائنا حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا نا و اور اسما اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں یا ایھا الذین اوتوالکتاب امنو بما نزلنا مصدقاً لما معکم من قبل ان نطمس وجوهن فنردها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 اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لانت زدہ کر دیں جس طرح سب والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے ان اللہ لا وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد إثمًا عظيمًا اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گنا ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گنا کی بات کی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 ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے اور ان کے سریعن گناگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے المتم علی نون سی بند می نل مینو نیل جبتی وی پور ولیل کفوح اڑ دینل امنوین کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور تاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور جس پر اللہ لانت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے نیم آل پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت اٹا کی اور ملک کے عظیم بخش دیا مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ مو موڑ گیا اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے فرو سلی ہند سوفنسلی کلب جب جلو تم بدل جلو دن نازیزمت جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین یقین ہم آگ میں جھونکیں گے اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے ولوین سن دن سن دنو جشی حل دین پی بد لہ زم ظلًا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے إن اللہ يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن اللہ نعم ما يعبكم به إن اللہ كان سميعا بصيرا مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپورٹ کر دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْكُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں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 الم چر لذی نیا زمو نم عمانویما ضلع علاوہ ضلع مدل کے اری دو ویوری دش پانو ری دش پانو بل بل بائی دے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے تاغوت کی طرف رجوع کریں حالانکہ انہیں تاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں پکئی فائزہ سم مزا او کیا اخلی پون بلائی اندنا الا پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے لم پوار مان پ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے ان سے تارس مت کرو انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے انسلم خست لهم لوجد انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس نے خدا کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے کلا اور حرجاً نہیں اے محمد تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں ولو أنا كتبنا عليهم أن أنفسكم أو مِن نال انی کوت پوجری پالو م تالو ان پریہ ولو االو میو لَكَانَ نیلک نل خیرا لهم اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا وَإِذَا مِن لَدُنَّا أَجرًا عَظِيمًا اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے صراطًا اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے میوپل ارسو پڑ ملوین انا مواحل پؤل اکملین انواحل میلین اسلین رَفِيقًا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں ذلك الفضل من اللہ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے فرو صبح لوگوں جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر ان عبادت کم سیبتوں پال قد ان کم ہوں شہید ہاں تم میں کوئی کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چڑاتا ہے اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا تم آئی اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا فی سبی لینیا بلو پوتل فی سب فیو پوتل اولی بسو فن تھی اجون ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت دیں پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے وما لا تقاتلون في سبيل اللہ کو قوریت والد وجال ملخی آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے نبی خت جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ تاحود کی راہ میں لڑتے ہیں پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ملک ش نکش ہشو ربلک تا لوں أَجَلٍ پری قل متاع لمن ولا تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکات دو اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے اور تم پر ظلم ایک شمہ برابر بنا کیا جائے گا ہسارتو قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی خاتم کیسی بھی مضبوط عمارتوں میں ہو اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی سابق من حسنتی فمین اللہ وصاب کی می سید فمین سکھل نصی وصورت و شہیدت اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے قصب و عمل کی بدولت ہے اے محمد ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے نئی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی اور جو منہ مو موڑ دیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسمان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے واللہ يكتب ما فأعرض عنهم وتوكل اللہ وكفى وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو وہی بھروسے کے لیے کافی ہے کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی و ادا جہم امر اول ادا وصول و علا ام لان الگین بون وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيطَانَ إِلَّا یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ ماد چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے فقاتل فی سبیل اللہ لا عس ان بأس الذين كفروا والله اشد بأسا اشد پس اے نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے نئی یش آتن حسن تی یا کل یش آت سی یقینیت جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے وہ ادا ہوئی تم بے تحیتی اللَّهَ ان عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو یا کم از کم اسی طرح اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ لا الہ الا ہم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 کمل کم فل منافی نفی اچبو اچری دو نومن اول ابلی لہو سبیل پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں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 تخرو من ہوں اولیاحت حجوفی صدیل فع طو رو ہوں سو تم ہوں وَلَا تخیض من ہوں الی نس وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ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 إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصْرًا يَطْمَعُونَ أَن لَّا يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَا البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے لہذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف سلو آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے ستجدون آخرین يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة ارکسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفو ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی عمل میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی مگر جب کبھی فٹنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے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 میم خپ تت حی پل الپو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 تم مسلم تملیم مکمل وہ کیا نمحمت کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے اللہ یہ کہ اس سے چوک ہو جائے اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفوارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خوبہا دے اللہ یہ کہ وہ خوبہا معاف کر دیں لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرق تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا پھر جو غلام نہ پائے وہ پے درپے دو مہینے کے روزے رکھے یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانہ ہے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 وآعد له عذاباً رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لانت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے لین امنو ادب تم فی سبھیل پتبئی نو پت بھئی کو لوکل ملستار بلحی دان سی من قبل فمن اللہ ان اللہ كان بما اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فورن نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو پھر اللہ نے تم پر احسان کیا لہذا تحقیق سے کام لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے لو ن مینل منی ویبل مجھ دون فی سبھی لہی بھی امولیم فیم سلا جی دین بمولیم فوسیم لین د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 اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے درجات و و و ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے نلری نسم تو مولیمی پیم کالوفی ما فِي پیل سیا جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے إلا من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يَسْتَطِعُونَ حِيلَةً وَلَا يَحْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَائِكَ عَسَ اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُوًا غَفُوًا ہاں جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے بائید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے اللہ بڑا معاف کرنے والا اور در گزر فرمانے والا ہے۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت الموت فقد على اللہ وكان اللہ غفورا جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے وہ خم ان تم افطین کم الدین کفرو ان کا نول کمین اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مزائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو خصوصاً جب جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلتَقُمْ طَائِفَةٌ فلت پی کلیہ الیحک سجدو فلیہ کئی سجدلو می پلتتی پھ تا ملو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 ولجوحبھی ال پؤک اوکس کم وہدوشی دکلا ہلکی ندوین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 کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مزائقہ نہیں مگر پھر بھی چوکنے رہو یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے فل فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا کو پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے وَلَا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 اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امید وار نہیں ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس بما أراک الله ولا تكن للخوارج فیمت اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تم بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو وہ بڑا تر گزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ الا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خائن اور معصیت پیشہ ہو۔ فون مین سی والا یسون مینا وہ امام وہ نما مین کو کیا نلو بین تو یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے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 وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا اگر کوئی شخص برا فیل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا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 نئی اچ اتن او اسم بھی بری بھی بریش کمل بنو اسمین پھر جس نے کوئی خطا یا گنا کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا اس نے تو بڑے پوتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا قبل اللہ یا رحم تم لہم پی سم منہم ائی ابلو کے ابلون اللہ پم کو میں اب نل وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اے نبی اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر بہت ہے لن پینک امر بو تہ سوف می اجو نویم لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے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 رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے درا حال کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے لوفیو عئی عشر بل ہی فپد بول بول دہ کے ہاں بس شرکی کی بخشش نہیں ہے اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے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 پال نج نیب نوب ول اب نل امن ول امر سلامی ول امر ول امر نل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 وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا میں انہیں بہکاؤں گا میں انہیں آرزوں میں الچاؤں گا میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا يعدهم وما يعدهم إلا غرورا وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے بجس فریب کے اور کچھ نہیں ہے الم جمن نمو جدو نہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے فلوم جن سن فلوم جنتی تجری تحتی ہلخین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 اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا لئی سب امانی کم والا امانی اہل کتاب میں منسوجی والا یا جد رہوں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 وَلَا اور جو نیک عمل کرے گا خامرد ہو یا عورت بشرٹ کے ہو وہ مومن تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق کلپی نہ ہونے پائے گی حلت اس شخص سے بہتر اور کس کا طریق زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سرے تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا بالکل آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِ إِلَى نبی علیمت لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتوا پوچھتے ہیں کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتوا دیتا ہے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 کے یقینوں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی وا ان امراۃ خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلح خير وا احضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بد سلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مزائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی بی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں صلح بہرحال بہتر ہے نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا او بین فَلَا تَمِيلُوا كل الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةَ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كان غَفُورًا رَحِيمًا بیویوں کے دربیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے لہٰذا قانونِ الٰہی کا منشاہ پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے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 لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو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 اور اللہ سمیع و بصیر ہے یا ائی اللہ وین امنو قوامین نمین بل قسم ولو اللہ انفسکم والا فسیکم اللہ فسیکم کنڈنی او فتی سلواؤ او ریم سل چادو او تور مو كَانَ بِمَا ن چند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 یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے یا ایوہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولی والکتاب الذی نزل على رسولِه وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ وی ومر اکتی يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ بول بَعِيدًا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو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 رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ ہر کس ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا بشیر المنافقین فی تین اب اناغ بن علی نلی نفی رون الفیرین اولیا ام المین ابنا دہ ملا عزت عملہ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 زلا سن لف ویس فلت پوڈو فلت پوڈ مہوم ہتھوفی حدیفی إِذًا کلو ان اللہ, جامع جہنم اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے الَّذین بكم فإن كان لكم فتح من اللہ کم سنل کم سچ مین اللہ پالو الکم کم کینلین سوئ پالو نل مکمنی الاو یمین کم یلکی ولک فری نالل مکمین سبیلا یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر تاجر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے نل مینا دیو نم وان خوموں کی قوم خوش لومسل او نسل کو نم وان علم کو لین یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں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 کے درمیان ڈاوا ڈول ہیں نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے امیا اتوری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 جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے الین تب اوسل اصلاف دین فولا فولا مبنی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 وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خام خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے لا يحب عمت اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے اللہ یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے ان تبدو خیراً أو تخفوه أو تعفو عن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 ان اللذین يکفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون, ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلاً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 وہ سب پکے کافر ہیں اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ظلیل و خوار کر دینے والی ہوگی والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بين احد منہم اولائک, اولائک سوف یعطیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانے اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے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 کپلو ارین جہت سو مو پٹو می گل جل مجھ مئی سونا کتنا موسم ملین ورفعنا فوقهم الطور وقلنا لهم, الباب سجدا وقلنا لهم لا بسم لادو کل ن لوم لادو فیصب یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسا سے کر چکے ہیں اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو الانیا دکھا دو اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا ہم نے موسا کو سریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر تور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سچ درز ہوتے ہوئے داخل ہوں ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا فَبِمَا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 إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن پتل لهم متل شو اختلفوا فيه لفي لفی ش حقیمت اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسائی نے مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے حالانکہ فی انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا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 اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور عجر عظیم عطا کریں گے اننا وَأَوْحَيْنَا اہین ادین و وَإِسْحَاقَ وا بل وَعِيسَى وائس وائس و سن و سو ن اے محمد ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نو اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی ہم نے ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب اور اولاد یاقوب عیسیٰ ایوب یونس ہارون اور سلیمان کی طرف وہی بھیجی ہم نے داود کو زبور دی وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقُصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ہم نے ان رسولوں پر بھی وہی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئن لا يكون لماس علی اللہ حجت بعد الرسل وكان اللہ عزیزا حکیما یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر پھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبوس کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے لکیل یشہد اللہ یشہد و کفلہ شہید لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے اور اس پر ملائکہ کا بھی گواہ ہیں اگرچہ جی اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے ان كفروا وصدوا عن قد ضلوا ضلالا جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں سرو ولا مولم یقینی مالی دین سین و نظر کا الله وسی اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے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 ایمان لے آؤ تمہارے ہی لیے بہتر ہے اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی نل سی خوش وروح یا نصو بالله یا ولا تقولوا ہی وصولی والوں لكم انما چولہ تم واحد اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو مسیح عیسائی نے مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں۔ باز آ جاؤ یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت و خبر کے لیے بس وہی کافی ہے لئی استنگ کفل مسیح عکونا بدل مل پبوئی فان بدتی و استقبیر شروع علئی جمیا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 ولا يجدون لهم من دون وليا ولا نصيرا اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے عجر پورے پورے پائیں گے اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید عجر عطا فرمائے گا اور جن لوگوں نے بندگی کو اور سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ فَسَيُدْخِلُهُمْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا لَقَدْ تَمَّتْ رَبِّ كِي طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے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 ستوں لو یوستی کل مول چل دوں اتہ نس نک وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا خو س علی لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتوا پوچھتے ہیں کہو اللہ تمہیں فتوا دیتا ہے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 اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے